حاسف صابق دلائل اور واقعات کا بیان نمبر دو سورہ ابراہیم کے آخر میں صداقت قرآن کا مضمون تھا اس کی ابتدا میں بھی یہی ہے صداقت مضمون کر مطلب یہ ہے کہ پہلی صورت کا خاتمہ اور اس صورت کا فاتحہ اس میں توافق ہے یہ عربی انمان ایسے لکھ لیا کریں طواف و کل خاتمہ واتحہ پہلی صورت کا خاتمہ دوسری کا فاتحہ ان میں طواف ہے شاہ جی خلاصہ دو دلائل اقلیہ تخویف دنوی کے پانچ نمونے تین سابقہ قوام کے اور دو کپار مکہ کے پانچ تسلی ہیں شکوہ جات اور عداوت شیطان بھی ہے اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدي اللهم لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب علم سوره النجر مکیه بسم اللہ الرحمٰ فلام را اللہ عالم و بمراد ہی جزال کا تل کا یا تم کتاب تمہید م ترغیب تمہید بھی ہے قرآن پاک ترغیب بھی ہے کتاب کے نیچے لکھے کامل علام خارجی کی ہے یہ اعتیں ہیں کتاب کامل کی اور قرآن مبین کی آپ یہ نہ سمجھیں کہ باواطفہ ہے اور یہ مغیرت کو تقاضا کر رہا ہے یہ کتاب اور چیز ہے قرآن مبین اور چیز ہے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے ایک چیز ہے پھر آپ کہیں گے مغیرت کس چیز کی ہے باواطفہ جو ہے مغیرت صفات کی ہے مغیرت ذات کی نہیں ہے کہ کبھی کبھی ات صفت کا صفت میں بھی آ جاتا ہے جیسے میں کہوں جانی زید العل مو والافرو و القات بو ہے یا نہیں تہا یور صفات ہے تحور ذات ہے ہے تو وہی زید ایک ہے وہی عالم بھی ہے حافظ بھی ہے کاری بھی ہے سمجھے جی اچھائی یہ سمجھ آ گیا تائ اور استفاق ہے یہ ناوی چیزیں بھی یاد کرتے دوتے ہیں کتاب کامل کی اور قرآن واضح کی روبما کا حسرت کفا آپ نے आपने میات میں پڑھا ہے کہ ربا تکلیل کے लिए آتا ہے لیکن ہمیشہ تکلیل کے لیے نہیں آتا تقسیر کے لیے جاتا ہے یہ ربع جو ہے کس کے لیے ہے تقسیر کے لیے ہے ربع کو ربا بھی پڑھتے ہیں ربا بھی پڑھ دیتے ہیں آئے تکلیف ہے تو لہٰذا معنی یوں کریں گے آپ کہ بار بار تمنا کریں گے کثرت سے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 اب ان کو محلت دی جا رہی ہے قیامت میں مبتلا عذاب ہوں گے اب کیا دی جا رہی ہے محلت امہان مجرمین لکھے چھوڑو ان کو خوب کھائیں یا تو مزے اڑائیں اور غافل کریں ان کو خیالی منصوبے خیالی منصوبے مرتے ہی جان لیں گے اس کا انجام کوئی خیال ہی منصوبے نہیں ہوتے کہ اتنی باغات لگ جائیں اتنی ملیں بن جائیں اتنی پلاٹ خرید کیے جائیں حضرت مفتی اعظم فرماتے تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ میرا ایک دوست تھا کراچی میں اس کی ملیں تھیں میں نے ایک سال پوچھا کہ کتنی فائدہ ہوا بھی آپ کو تو کہنے لگا جی پچاس لاکھ کا نقصان ہوا ہے پھر دوسرے سال پوچھا بھائی حال سناؤ کہنے لگا کروڑ کا نقصان ہوا ہے ایسے تین چار سال پوچھا نقصان ہی نقصان میں نے کہا رے میاں تو دیوالیا ہو گیا ہوگا مفل و مفل ایک تو ہنس پڑا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 کہ خدا کا کتنے نا شاکر بندہ دی. انہیں نو کروڑ بھی کما لیا ہے نفع حاصل ہو گیا لیکن اس کا جو سیاح تھا کہ دس کروڑ مجھے نفع آئے گا کہتے ہیں جی مفتی تحفظ واہ واہ وا, تمہاری سلام یہ ہے. نا شاکر بندہ ہے وما اعلی من نام کری اچھا جی تخویف دنیاوی تخریف دنیاوی بھی, بھی ہے حکمت محال بھی ہے فرمایا ہم بستیوں کو جلدی جلدی ہلاک نہیں کرتے محلت دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے لاہ معور میں تری محلت ہے اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو جس کو ہلاک کرنا چاہتے تھے اب ہر بستی تو ہلاک نہیں ہوئی مگر واسطے اس کے نوشتا تھا معلوم ما تصبے کو سنت اللہ نہیں سبقت کرتی کوئی امت جماعت اپنے میاد سے اور نہ پیچھے ہٹتی آگے پیچھے نہیں ہوتا وقت پیدا آتا ہے وکارو یہ تو میرے عزیز احوال کفار تھے کہا تھے احوال کفار حالات تھے نا ان کے بے قیامت کے دن ایسے تمنا کریں گے احوال کفار کے بعد اب اقوال کفار ہیں شکوا یہ نہ قوال وکال شکوا کہتے ہیں اے وہ شخص کہ نازل کیا گیا اس کے اوپر قرآن ذکر کے نیچے کیا لکھنا ہے قرآن تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا تیرے ضام کے مطابق تو دعوی کرتا ہے قرآن نازل کوئی قرآن نہیں لا مجنون تو, تو مجنون ہے ایسی بکواسیں کرتے تھے یہ اقوار اخار ہے تو مجنون ہے لو ماتا تینا کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو یعنی فرشتے تیری تصدیق کریں یہ پہلے, پہلے پڑھ چکے ہو نا پر پہلے یہ پڑھ چکے ہو کہ فرشتے آئیں تیری تصدیق کریں ہمارے سامنے اگر ہے تو سچوں سے یہ ان کا شکوہ ہے آگے جواب شکوہ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 نہیں ملے گی نہ مارو گے تو فوراً تباہ انا ذکر انہوں نے قرآن کی صداقت پہ اعتراض کیا تھا نہیں یا کلا مجنون تھا اب صداقت قرآن ہے بے شک ہم نے ہی اتارا قرآن کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب قیامت مت قرآن کی حفاظت ہے نہیں کوئی آدمی ہیری پھیری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا لاکھوں حافظ ہوتے ہیں ہر زمانے میں تبدیل نہیں کر سکتا پہلے میں نے ایک عیسائی کی بات سنائی تھی نا جو مامون الرشید کے پاس آتا تھا کہنے لگا کہ میں کاتے بھو میں نے تو رات انجیل میں کر دی ہیری پھیری کر دی لکھنے میں ان کو دیے بڑی قیمتیں انہوں نے دی قرآن کے اندر ہیری پھیری کر کے لے گا تو انہوں نے کہا کبھی ایک قرآن میں ہیری پھیری کرتا ہے آگے پیچھے میں پھر صدان پر کا قیال ہوں یا ال رشید کے سامنے اطراف کیا صلی اللہ اور البتہ کی بھیجا ہم نے رسولوں کو تجھ سے پہل ہے فی شیع ال پہلے گروہوں کے اندر ہم نے رسول بھیجے تجھ سے پہل ہے پہلے گروہوں کے اندر اور نہ آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر ہوتے ساتھ اس کے استضاء کرتے یہ تو ہے اصل مطلب جو میں نے عرض کیا ہے لیکن ہمارے مناظر جب شیوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں نا تو ایسے رگڑا نکال دیتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے تجھ سے پہلے پہلے شیوں کے اندر وہ بھی بدماش تھے تو ما جاتی ہے میرے رسول اللہ قانون بھی یافتا ان یعنی ابتدا سے پاپی چل رہے پہلے شیعہ بھی تمہاری طرح تھے وہ بھی استضاء کرتے کدال کا نسل کو فی کلو مجرمین اسی طرح داخل کرتے ہیں اس استضاع کو بیچ دل ان مجرمین کے کون مجرمین کفار مکہ یہ بھی پہلو کی چال چال رہے ہیں پرانی چال دیر ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے بہی ساتھ سات قرآن کے اور تاکہ یہ چلا آ رہا ہے طریقہ پہلے لوگوں سے بلا و فتح علیہ بابن شدت اناد کا بیان ان کے دل میں اتنی ضد آ گئی ہے نا شدت اناد کہ اگر کھول دیں ہم ان کے اوپر دروازہ آسمان سے پر سارا دن اس میں چڑھتے رہے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 اب ساری زبانیں تاز اکھی مدر کی ہیں سارے آخی مدر بھی ہیں ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے پر سارا دن اس میں چکھتے رہیں لالو کیا کہیں گے کہ نما ستر سارونا ہماری کیا کر دی گئی ہے نظر بندی جادو کیا گیا ہماری آنکھوں پہ بلقم مسوروں صرف نگاہوں پہ نہیں بلکہ ہم بالکل ہی جادو کیے گئے عقل کے لحاظ سے بھی بلکہ ہم قوم ہے جادو کیے عقل کے لحاظ ہماری نگاہوں پہ بھی شیر ہے ہمارے عقل پہ بھی شیر ہے والا کا ذی الناسا بالکا جالنا فی سما دلی لکڑی نمبر دلی لکڑی بالکل تفصیلی ہے اور البلطح کیے ہم نے آسمان کے اندر بڑے بڑے ستارے بروج کا من کیا جی بڑے ستارے وہ برج مراد نہیں جو عام لوگ یاد کرتے ہیں بہوت ہے اکرب ہے وغیرہ وغیرہ بناتے ہیں وہ مرادنی اور مزین کی آسمان کو واسطے دیکھنے والوں کے رات کو ستاروں کی جگمگاہٹ دیکھتے ہو نا اور حفاظت کی ہم نے آسمان کی ہر شیطان مردود سے شیطان جاتے ہیں نا آسمان پہ باتیں سننے کے لیے حضور سے پہلے تو زیادہ جاتے تھے اب بہت کم جاتے ہیں سیاطین جنات کے فرشتوں کی باتیں سنیں کہیں کہ فرشتے قلع و قدر کے باتیں کرتے ہیں تو کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑی وہ آ کے کس کو بیان کرتے ہیں کاہنوں کو کاہن ان کو بھیجتے ہیں جن کے تابع ہوتے ہیں جنات پھر کاہن ایک بات سچی کرتے ہیں اور پانچ چھ جھوٹ بلا بلا کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں یہ پہلے سے رواج چلا آ رہا ہے جو جنوں کو تابع کرتے ہیں نا یہ کام لیتے ہیں کا لیکن اب یہ جن شیاتی جب جاتے ہیں شریر جن تو دیکھ تو نا یہاں پہ وہ بھی پیچھے لگتا ہے نا وہ بم ہوتا ہے ان کو لگتا ہے سمجھا وہ ستاروں سے ایک مادہ نکلتا ہے ستارہ اپنا موجود رہتا ہے وہ مادہ نکلتا ہے جو ان کو ہلاک کر دیتا ہے دیکھو جی اور کریں دی اور حفاظت کیا ہم نے آسمان کے ہر شیطان مردود سے علام نے کا سم مگر وہ شیطان کہ چراتا ہے بات کو یہاں سم من مسموع ہے مصنوع سنی ہوئی بات ہوتی ہے نا مگر جو چراتا ہے بات کو بس پیچھا کرتا ہے اس کا شعلہ واضح دیکھتے ہو تم شولہ جی کرتا ہے یہ بم مارتے ہیں اس کو اچھا جی یہ تو آسمان کی بات تھی اب دلیل تحتانی زمین کو ہم نے بچھایا اور ڈال دیے اس کے اندر بھاری بھوج پہاڑ پرواسی کا منع ہوتا ہے بھاری بھوج یعنی پہاڑ وہ ہم بتنا اور اگایا ہم نے زمین کے اندر ہر چیز مناسب اگئی ہم نے زمین کے اندر ہر چیز مناسب اور کی ہم نے واسطے تمہارے زمین کے اندر روزیاں اسباب معیشت ہمارے معیشت اور روزیوں کے اسباب کس سے ہیں جی بھائی زمین سے ہے نا؟ ہیں نا یہ اناج ہیں پھل ہیں وہ ملس تم لہو یہ من سے پہلے عاشنا نہ ہے فیل ہے آشنا آشاعیشو سے ہے آشنا اور روزی دی ہم نے ان کو کہ نہیں تم ان کو روزی دینے والے بھائی سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں یا ہواؤں میں بڑے بڑے پرندے ہیں اور جنگلوں کے اندر درندے ہیں یہ بلوں کے اندر سراخوں کے اندر کیا ہیں حشرات الارض ہیں ان کو اللہ روزی دیتا ہے تم دیتے ہو سا. اور ہم سے زیادہ روزی اللہ کو دیتا ہے عشنا اور روزی دی ہم نے ان کو کہ نہیں تم ان کو روزی دے دی شاید اور نہیں کوئی چیز مگر نزدیک ہمارے اس کے خزانے ہر چیز کے خزانے ہیں ہمارے پاس سمجھے جی تمہیں روزی دینے کے بھی ہمارے پاس کیا ہیں خزانے اور بقادرے مناسب ہم نازل کرتے رہتے ہیں تو سارے برکات کس کی طرف سے آتے ہیں اللہ برکتے نہ دے تو ہم تو بھوک مر جائیں ختم ہو جائیں نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاسوں سے فضانے ہیں اور نہیں اتارتے ہم ان کو مگر ساتھ اندازے مناسب وارسل نہ اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو بوجھ حل کرنے والی بادلوں کو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 کڑوا شور وہ تو اللہ کی حکمت ہے نا کہ سمندر کے پانی کو کڑوا شور اس لیے رکھا کہ بہت سی چیزیں وہاں مرتی ہیں تو اس کے مناسب کڑوا شور اچھا ہے تاکہ وہ تحلیل ہو جائیں ختم ہو جائیں ورنہ بدبو ہو جاتی بہت لیکن جب یہ پانی اوپر رہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اللہ اپنی قدرت سے اس کڑوے شور پانی کو کیا بنا دیتے ہیں میٹھا بنا دیتے ہیں <laughs> یہی ہے ہوائیں جو مادے کو اوپر لے جاتی ہیں اس مادے کو انگریزی والے کہتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں جی مان سون کہتے ہیں کیا مان سون مادہ کہتے ہیں اور فرمائیے جی ڈبلو اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو پوچھا کرنے والی یعنی بادلوں میں یہی مادے پہنچا کے زیادہ کرتی ہیں اور اتارا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی بس پلایا ہم نے تم کو وہ خالاں کے تھے تم اس کا خزانہ بنانے والے اور بے شک ہم زندہ بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں پھر تم سب مر جاؤ کہ وارث کون ہوں گے ہم ناہ نلوارسون والم المستقدمین میرے محترم وہی چلی آ رہی ہے ساری دلیل عقلی ہے اب دلیل عقلی کا ایک حصہ یہ ہے غسط علم باری تعالیٰ ہے وہی دلیل عقلی غسہ تلم بائی اور البتعی جانتے ہم ہوں کو تم میں تھے اور جانتے ہم پچھلوں کو سب ہمارے علم میں ہیں اور بے شک رب تیرا وہی اکٹھا کرے گاؤں کو قیامت کے دن وہی حکیم و علیم ہے بالکت خلقنا الانسان انسان یہ سب وہی ہے وہی دلی اکری چلی آ رہی ہے اور البتعی پیدا کیا ہم نے انسان کو انسان سے مراد ہمارا اول انسان ہے کون ابا پیدا کیا ہم نے انسان کو من منسلس من میں مصروف میں نے جب پہلے پڑھا تھا یہی کہ بجنے والی مٹی جو گارے بد بودار سے ہے تو میں نے خود اس کا تجربہ کیا آپ کے علاقوں میں بھی ہمارے علاقوں میں بھی گڑھے ہوتے ہیں ان گڑھوں کے اندر پانی کا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 تو وہی ہے مٹی یہ بجنے والی مٹی ہے بدبو دار گارے سے میں نے خود یہ قرآن پاک جو پڑھا پھر تجربہ کیا دو تین گڑھے جا کے دیکھے جو خوش پڑے تھے جی ہم نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے سلسال وہ کر کر کرتی ہے وہ بجنے والی مٹی جو ماخوذ ہے گارے بدبودار سے خما من گارہ وہ فارسی میں گل کہتے ہیں اس کو مسنون بدبا چادی یہ تو انسان کو پیدا فرمایا اور جنوں کو جو پیدا فرمایا آگ سے کیسے لیکن یہ جو ہم آگ جلاتے ہیں اس کے اندر دھواں ہوتا ہے وہ آگ ایسی تھی کہ اس میں دھواں نہیں تھا وہ لو کی طرح تھی یہ ساخت گرمی ہو تو لو چلتی ہے نہیں لو کی طرح تھی لو میں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا یہ جان سے مراد ہے اب الجن جنوں کا جو باپ تھا نا وہ کیا تھا جان اور ابول جن ہم نے پیدا کیا اس کو انسان سے پہلے منار سمو ایسی آگ سے جو مسل لو کے تھی ثمو منا لو یہ اضافہ تشبی ہی ہم اس کو کہتے ہیں آگ سے جو مجھ سے لو کے تھی وائز کال ربو تفصیل خال کے آدم تو پہلے فرمایا کہ ہم نے آدم کو کس سے پیدا کیا تو مٹی سے نا اس کی تفصیل ہے تفصیل خال کے آدم جب فرمایا ربطے نے خرشتوں کو بے شر میں بنانے والا ہوں بشار کو بجنے والی مٹی سے جو کہ حاصل کی گئی ہے بدبودار گا رہے تھے پیدا سب وے تو ہو جب پورا بنا لوں اور پھونک دوس کے اندر اپنی طرف سے رو گر پڑنا اس کو کرنے والے پسا دل ملائے گا تو اللہ کے حکم کی تکمیل کی پڑھی ہوئی چیز ہے سدھا کیا فرشت سا بنے اجتماعی حالت میں مگر ابلیس نہ مانا یہ کہ ہو سات سیدھے کرنے والوں انکار کر دیا کالا اللہ نے فرمایا ابلیس کیا تھا تو کو یہ کہ نہ ہوا تو سات سیدھے کرنے والوں کے کہنے لگا لمبار ہے اور نہیں کہ سجدہ کروں واسطے بشار کے کہ بنایا تو نے اس کو بجنے والی مٹی سے جو کہ ماخوذ ہے گار بدار سے وہ ظلمانی میں نورانی کیا آگ سے نا تو آگ میں کیا ہوتی ہے روشنی تو کہنے لگا یہ آدم ظلمانی اور میں کیا نورانی نورانی نہیں ظلمانی کو سیدھا کرتا معلوم آتے نورانی شاید ابتداء میں متکبر ہیں ہاں قبروں کو سیدھا کر لیتے ہیں خدا کا انکار کر دیا کا لفر جمنہ انجام استقبال پھر میں نکل کے مرجع جنت بھی ہے سماوات بھی نکل جاتا بے شک تو مردود ہے اور دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا نا یوم یو باسون اتنے تک محلت دو اس قبیز کا مطلب یہ تھا کہ مجھ کو موت نہ آ کیونکہ دوسرے نفقے میں زندگی ہوگی یا موت موت تو پہلے نقے میں ہوگی نا سارے مر جائیں گے دوسرا نبقہ جو ہوگا نا اصرافیر سور پھونکے گا اس کے بعد موت نہیں آئے اس قبی کا منشا نہیں تھا کہ موت سے بھی بجو اللہ نے فرمایا نہیں مولا تھا لیکن نبقہ ثانیہ نا تنگ نبقہ پہلے نقطے تک اصرافیر جب سور پھونکے گا نا پہلا نقہ تو بھی مر جائے گا ان پر دو محلت ہے یوم الوقت المعلوم اس کے لکھو نفقہ اولا ایک وقت معلوم تک نفقہ اولا قال رب اظہار اداوت کہنے لگا اے میرے رب سبب اس کے گمراہ کیا تو مجھ کو البتہ مزین کروں گا میں ان کے لیے ماسی کو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 اللہ نے فرمایا حاضا سرات العلیہ مستقیم حاضہ کہنی چلی کوئی اخلاص میرے بندے جو مخلص ہوں گے نا ان میں اخلاص ہوگا اور اخلاص ایسا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے یہ سمجھ رہے ہو اخلاص ایسا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے فرمائے یہ اخلاص سرات المستقیم الیہ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 لیکن مجھے یاد آئی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی دعائیں چھوڑ دیا حضور کے گاجی رکھتا ہاں کہاں جی عبادی بے شک میرے پیارے بندے نہیں ہوگا تیرا ان کے پر تسل لڑے گا لیکن ہر جائے گا ہاں مگر جو تابے ہوگا تیرے گمراہوں سے واح جہنم لیکن گمراہوں کی سزا بھی بیان کر دی ان جہنم تخویف و خروی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 جماعت جائے ہوں شہید اسلام -e اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیان میں رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعظ خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق